اب سپاہ صاحبہ نے بھی اہل سنت جماعت بنا لی ہے اسی پر علماء بریلی متفقہ طور پر اس پر کورٹ میں کیس نہیں کر رہے ہیں وضاحت فرمائی ہو. یہ مسئلہ کورٹ کچہری کا نہیں ہے بھائی ایک عوامی ریلا ہے جو جماعت بھی آپ بنا کر کام کرنا شروع کریں شروع کر دیں جماعتی نظم میں کوئی ایسی رجسٹریشن نہیں ہے جو پورے پاکستان کے لیول پر ہوتی ہے کوئی ایسا رجسٹریشن نہیں یہ ذہن میں رہا ہمارے یہاں ایک رجسٹریشن اصول ہے انڈسٹریز جہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں غالباً اٹھارہ سو ساٹھ کے رول کے مطابق وہاں آرگنائزیشن رجسٹر ہوتی ہے۔ پھر ہمارے یہاں کراچی جب پانچ ضلعوں میں تھا تو ہر ضلع میں ایک رجسٹریشن آفس ہے وہاں بھی رجسٹر ہو جاتی تھی اب وہ نقلی اور اصلی جاننے کے لیے تو آپ چہروں کو پہچانی کہ کون لوگ جیسے آپ پہچانے کہ یہ تو سپاہی صاحب آئے اور اپنے آپ کا اہل سن ول جماعت کہہ رہا تھا. ایک بات اہل سنت والجماعت یہ ہماری جماعت ہے سب سے پہلے یاد اس لیے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اہل سنت کے بعد ول نہیں لگے گا سمجھ گئے پنجاب کے بیچ ول پڑ جائے گا اس میں تو یہ ہے, اگر ول جماعت لکھو تو اس کی گرامر یوں بنا پہلے السنت ول جماعت تو یہ تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں تو ہم ایسا اہم خانہ حرکت کیسے کریں گے جو گرامر کے مطابق بھی صحیح نو جماعت تو کوئی رجسٹریشن ایسا نہیں ہے کہ جو پورے ملک میں کافی رائٹس کے اس کے اصول کے کوئی آدمی اس جماعت کو نہیں بنا سکتا ایسا چونکہ کوئی قانون موجود نہیں ہے اس لیے ہم کوٹ میں جا کر سبائے تزئی اوقات اچھا کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس میں تو چاہیے کہ ایک صاحب ایک ہی سوال پوچھیں تاکہ سب کو موقع ملے اب ایک ہی آدمی اگر آٹھ آٹھ دس سوال کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے سوالوں کا جواب دی تو ایک لسٹ بھجوا دی جاتی مجھے کہ بھائی یہی جواب آپ کو دینے